یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہیں کہ چھوٹوں پر رحم کرے بڑوں کی عزت کرے پڑوسی کے ساتھ احسان کرے غصہ پی جائے غصہ آئے تو اس بلا پڑے اگر کڑے ہو تو بیٹھ جائے اگر بیٹھے ہو تو لیٹ جائے وضو کرے ٹھنڈا پانی پیے مسلمانوں کو اپنے ہاتھ اور زبان کے شر سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرے مصیبتوں پر صبر کرے اگر کہیں منکارات یا خلاف شرع امور پیش آئے وہاں پر اپنا دھیان نہ لگائے اور ہٹ جائے اگر کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے دعا دے اور اسی بھی دعا کی درخواست کرے اگر کوئی فوت ہو جائے تو جنازے میں شامل ہو جائے اور میت کے ساتھ چلے جنازے کے ساتھ چلتی ہوئے دل میں موت کو یاد کرے میت کے دفن ہونے کے بعد میت کے لیے استفار کرے اور دعا کرے تاکہ وہ منکر نکیر کے جواب میں ثابت قدم رہے ہر کام میں اصول و ضوابط کی پابندی کرنے کی کوشش کرے دوسروں سے کسی کام میں کمی ہو جائے تو زجر نہ کرے اپنے پاس آنے والوں کی بے قدری نہ کرے نہ کسی کی بات کاٹے البتہ اگر کوئی خلاف شارہ بات ہو تو اس کو روک دے یا وہاں سے خود اٹھ کر چل جائے زور سے نہ ہنسے اگر زیادہ ہنسی آئے تو منہ پر ہاتھ یا کپڑا رکھ لے اس میں آج لوگ آج کل دیندار لوگ بھی غفلت کرتے ہیں بہت سی دفعہ بہت اونچی اونچی آواز سے کہہ کہے لگاتے ہیں نہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنے کا انداز اس طرح زور زور سے ہنسنے کا نہیں تھا برائی کا بدلہ بلائی سے دے اگر کوئی برا انسان آئے تو اس سے بھی اچھی طرح پیش آئے تجارت کرتے ہوئے سنت کا خیال رکھے احتیاط کرے کہ کئی کچھ حرام کا شائبہ پیدا نہ ہو جائے دن بھر میں جو بھی کام کرے چاہے کاروبار ہو تجارت ہو گھر کا کام ہو سب میں نیت اللہ کی خوشنودی کی کرے اور سنت کے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرے اگر نیت اچھی ہوگی اور نیت کا لحاظ کریں گے نا تو انسان دنیا کے کاموں میں بھی قرب الہی کے مزے لیتا رہے اور اگر نیت انسان سے غائب ہو جائے نیت میں غفلت کرے تو بعض دفعہ نیک اعمال اور مسجد میں اور نماز میں بھی قرب الہی کے مزے سے بندہ محروم ہو جاتا ہے